الحمد لله <تصفح> الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان به أو تصديق برسولي أنا أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف السرية ولو ددت أني أقتل في سبيل الله حتى أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم, أحيا ثم أقتل قال اللہ حبيب الله السلات السلام علیکہ يا سیدی يا رسول اللہ عل کو صحاب یا سیدیا نبی اللہ گرامی قدر آج بخاری شریف کے باب الایمان سے باب الجہاد من الایمان اس میں حدیث جو ہے حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لائے ہیں اور جس کی سند اس طرح ہے حدثنا ثنا حرمی یوبن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا عمار قال حدثنا حد ابو ضر بن عمر بن جیر قال سمیت ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی عبارت جو ہے وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضور علیہسلاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کے لیے جو جہاد پی سبیل اللہ کے لیے نکلے اس کو جہاد کے مجھ پر ایمان لانے اور تمام پیغمبروں کی تصدیق ہی نے نکالا ہو تو اس امر کا ذمہ دار ہو گیا ہے یا تو اسے ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کرے جو اس نے جہاد میں پایا ہے یا اس کو شہید بنا کر جنت میں داخل کر دے اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کسی سریعہ سے پیچھے نہ رہتا اور میں اس بات سے تمہیں دوست رکھتا ہوں کہ رائے خدا میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں حضور علیہ سلاۃ والسلام کا یہ فرمان جو ہے بخاری شریف میں کتاب ایمان میں موجود ہے تو اس حدیث پاک میں لفظ ہے او غنیمت او اور اس میں لفظ او جو ہے احد الامرین کے لیے ہے تردید احد الامرین کے لیے اور معنی یہ ہوں گے مجاہد اگر شہید ہو گیا تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا اگر زندہ رہا تو اس کو مال غنیمت میں سے ملے گا حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے مجاہد کو ہر صورت میں ثواب ملتا ہے خواب شہید ہو جائے وہ غازی بن کر آ جائے دونوں صورتوں میں اسے ثواب ملے گا اور ملتا ہے علامہ طبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اصل عبارت حدیث کی یوں ہوگی من اجرن او رن و کہ اگر مجاہد, مجاہد اگر شہید ہو جائے تو اس کو ثواب ملتا ہے اگر زندہ رہے تو ثواب کے علاوہ اس کو مال غنیمت بھی ملتا ہے تو گویا کے من اجرین او غنیمت ان کا لفت جو ہے وہ اختصار کے لیے فرمایا ہے ورنہ علامہ پیبی رحمتہ اللہ علیہ کے وہ الفاظ کہ من اجرین او اجرن و غنیمت ن ہی ہونے چاہیے تھے الفاظ مکمل اس طرح ہوتے ہیں تو اس پر سامع کا اعتماد کیا گیا ہے اور وہ اصل مفہوم کو خود سمجھ لے گا جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں مخصوص الفاظوں میں اس کو بیان کر دیا ہے تو بہرحال ملتا ہے الجہاد و من المان کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں ابا بندہ ہے الجہاد من المان اس کے معنی یہ ہوں گے جہاد بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان تاداب یا ان تاداب اللہوں کے معنی دعا کی قبولیت کے ہیں گویا کہ جب ایک مسلمان جہاد پی سے اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جہاد کو قبول فرما کر اسے ثواب عطا فرماتا ہے اور سریا لشکر کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں لفظ یہ آگے ہیں اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو خیر اس سریت ار ارب اعتمیا تو راجولن سب سے بہترین سریا وہ ہے کہ جس میں چار سو فوجی ہوں اور اس میں لفظ ہے واقعات تو خلف شریت حضور علی سلاط و اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں میری آرزو تو یہی ہوتی ہے کہ ہر جہاد میں شریک ہوں مگر امت پر شفقت کی وجہ سے مہربانی کی وجہ سے کیونکہ حضور علی سلاد وسلام اگر سب کے سب جنگوں میں شریک ہوتے تو پھر ہم سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا تو کیونکہ میری وجہ سے سب کو جہاد میں شریک ہونا پڑتا ہے تو اس حدیث میں جہاد پی سبیر اللہ کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے اور یہ کہ جہاد کی تمنا کرنا اور شہادت فی سبیل اللہ کی آرزو رکھنا بڑی پذیلت کی بات ہے اور حضور علیہ اللہۃسلام کی حدیث ہے کہ مومن کا کسی نیک کام کی نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے نیت من ابن اور اس میں جناب والا آپ سمجھ لیں کہ جہاد جو ہے وہ پردے کپایا ہے پرزے عین نہیں ہیں جب وہ دو مسلطیں متعارض نہ ہوں تو ہم اس کو اختیار کر... ہم اس کو اختیار کرنا چاہیے اس لیے حضور علیہ سلاط والسلام نے بعض سریوں میں اس لیے شمولت نہیں فرمائی تھی کہ آپ کی وجہ سے سب کو شامل ہونا پڑتا اور جنت میں تو بہر حال تمام مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا جیسا کہ صحیح ادیشوں سے یہ بات واضح ہے لیکن یہاں جو ہے خصوصی طور پر اس مسلمان کو جو جہاد پیش بیر اللہ کرتا ہے اس کا خاص تذکرہ فرمایا ہے اور لیکن شہید کے لیے خصوصی طور پر خصوصی کے خد جنتی اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا اور شہادت جو ہے اس کے تمام گنا کا کفارہ ہو جاتی ہے ماں سوائے ان کہ جو کسی کا قرضہ دینا ہو حقوق العباد بات جو ہے قرض وغیرہ معاف نہیں ہوں گے جیسا کہ مسلم شریف کے حدیث میں مسلم شریف میں حدیث موجود موجود ہے کہ شام گناہوں کا کفارہ ہے اور مگر قرض کا نہیں یا یہ کہ مجاہد کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک شہادت اور سلامت اور شہادت کا ثواب جنت ہے اور سلامتی کی صورت میں اس کو غنیمت ملتی ہے اور لفظ او یہاں جو ہے نا یعنی یہاں لب او جو درمیان میں لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو اس کے معنی یہ ہیں جو شخص جہاد میں سلامت رہے تو اس کو ثواب ملے گا یا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے غنیمت بھی ملے اور ثواب بھی ملے تو اس حدیث کو امام صاحب نے کتاب الجہاد میں بھی ذکر کیا ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب الجہاد میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے جناب پانچ راوی ہیں سب سے پہلے راوی جو ہے وہ سب سے پہلے جو راوی ہیں ان کا نام ہے حراموفس تو یہ وا ہیں دو سو ہجری میں یہ بہت ہوئے ہیں دوسرے ابوال بشر عبد الواہد بن زیاد یہ بھی بصری ہیں اور سک مشہور ہیں اور یحییٰ اور ابو ذرا نے ان کو سکہ کہا ہے اور ابن سعد نے کہا ہے یہ کثیر العدیز سکہ ہیں ایک سو ہجری میں یہ پہت ہوئے ہیں اور جو تیسرے راوی ہیں وہ ہیں عمارا بن کا یہ سوری ہیں کوپی ہیں عام نے ان سے روایت لی ہے اور یہ نے انہیں سکہ کہا ہے امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ صالح الحدیث ہے اور چوتھے راوی جو ہیں وہ ابو ذرا ان کے نام کے مختلف نام کے مختلف اقوال ہیں مشہور یہ ہیں کہ ان کا نام ہرم ہے اور کہا گیا ہے کہ عبد الرحمان ہے اور عمرو بھی ذکر کیا ہے بعض نے ان کا نام عبید اللہ بن عمرو لکھا ہے یاہیا بن معین نے انہیں سکہ کہا ہے اور پانچویں راوی جو ہیں سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں ہیں اور جن کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے پیش کیا جا چکا ہے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کی شان کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں وہ حدیس ہے تو باپ نے باندھا میں رمضان ایمان ماہ رمضان کے نقلی عبادت ایمان کا حصہ ہیں ہاں جی اور اس میں حدیث لائے ہیں حدثنا اسماعیل قال حد مالک ان ابن شہاب ان حمید بن عبد الرحمن ان ابی حریرتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایماندار ہو کر طلب ثواب کے لیے رمضان شریف میں عبادت کرے اس کے پہلے گنا بخش دیے جائیں گے اس آپ نے پہلے جناب اس حدیث میں بھی وہ لفظ احتساب احتساب کا معنی پر, پر کل کے درس میں بھی آپ نے سنا ہے کہ بہت زیادہ خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اگر وہ قیام رمضان کرے گا تو اس کے پچھلے گنا تقدم من زمبے جتنے پہلے گنا گئے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن اس سے یہ نہیں مراد لینی چاہیے کہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ جو ہے ایک دفعہ رمضان میں قیام کر لیا چاہے وہ جو بھی عمل کرے اس کو اس کا کوئی جناب نقصان نہیں ہوگا اس لیے کہ وعدہ مقبرت جو ہے اس کے لیے ہے اس کے پچھلے گنا کے لیے ہے آئندہ گنا کا وعدہ مغفرت کے بارے میں یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں جی وہ جنتی ہے اور اس کا یہ جنتی ہونا ایسا ہی ہے کہ اگر اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس حدیث کا ہی نہیں کیونکہ اس میں شامل ہی نہیں تھا وہ تو باپ کے ڈر کی وجہ سے بعد میں گیا ہے اور لیکن پہلے, پہلے جو پہلی جیش جو ہے اس میں وہ نہیں تھا اس لیے وہ اس مغبرت میں شامل نہیں اور دیکھنے بعد لوگ جو ہے یزید کے لیے کیا کچھ مانتے ہیں اس کو جنتی ثابت کرنے کے لیے حضور علیہ السلاط والسلام کا علم غیب شریف بھی مانتے ہیں اور حضور علیہ سلاط والسلام کا اختیار بھی مانتے ہیں کیونکہ اس میں اختیار تو ثابت ہوتا ہے نا تو ایسی ایک یزید کے لیے سب کچھ مانتے ہیں اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانتے تو یہاں بھی اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے جائیں گے اگر وہ احتساب کے ساتھ یعنی بہت زیادہ ایک تو خلوص نیت ہے ایک خلوص نیت سے بھی زیادہ خلوص, سے خلوص نیت بہت پر خلوص جسے کہتے ہیں نا اس, اس طریقے سے کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کیونکہ حدیث کے کی الفاظ رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم تقدمہ منظم یعنی جو شخص رمضان المبارکی راتوں میں نوپل یا ترابی اس حال میں پڑے کہ اللہ تعالی کی دل سے تصدیق کرتے ہوئے خالص نیت کے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے پہلے گناہ گنا جو ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس حدیث کا ظاہر جو ہے سیاق یہی ہے اور اس میں اللہ تبال اللہ تبارک و تعالیٰ سگیر کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں لیکن علماء نے انہیں سغائر کے ساتھ خاص کیا ہے کیونکہ اس کی مثال دوسری حدیث میں یہ قید ہے وہ کبائر گنا سے بچتا ہو کیونکہ وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اگر یہ سوال پوچھا جائے یہ حدیث قیام رمضان میں ہے دوسری حدیث میں ہے جو کوئی رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے تیسری حدیث یہ ہے کہ اربا کے دن روزہ رکھنے سے دو سال کے گنا ما کا پارا ہو جاتے ہیں ایک اور حدیث ہے کہ عمرہ کرنے سے دوسرے عمرے تک سب گناہ بخری دیے جاتے ہیں اور اور جس کی رشتوں کی آمین کے موافق کو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بھی احادیث ایسی بہت سی موجود ہیں جو اس مضمون سے ہیں اور اس جن کا ایک اس مضمون کی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں وعدہ جو ہے مغبرد جو ہے کیا گیا ہے اور ایک حدیث کا دوسرا ہے دوسری کا دوسرا ہے تیسری کا تیسرا ہے تو ان سے کون کون سے گنا معاف ہوں گے کیونکہ کہ جب سگار پائے توبہ سے ماف ہوں گے تو یا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے گنا کی توفی کی نہ دی ہو تو گنا کا وجود ہی نہ رہا تو ان حدیث کے مطابق اس پر بارہ ہوگا اس کا جواب یہ ہے ان خصوں وہ مقلب نہیں اور اللہ کی عطاثر ان کو اور بلندی درجات مل جائے گا اور ان امور کرنے والوں اگر قبائر ہیں تو ان میں تخفیف کر دی جائے گی ولہ حضول فضل عظیم تو اس حدیث کے پانچ راوی ہیں سب سے پہلے اسماعیل بن اویس او جو ہیں وہ مدنی ہیں وہ اپنے شیخ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بانجے ہیں اور جن کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں دوسرے امام مالک رحمت اللہ علیہ تیسرے م... ان کا ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے اور محمد بن مسلمان شہاب امام زوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نام ہے امام زوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہے اور چوتھے جو ہیں وہ حمید بن آؤف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اے حضرت اے انہیں ابو عبدالرحمان ابو عثمان کو کہا جاتا ہے وہ قریشی ہے مدنی ہے اور ان کی والدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی ان کا نام امی کل بنت عقبہ بن ابی معیت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی جانب سے ہے ابو ذرا نے انہیں سکہ کہا ہے وہ کثیر الحدیث تھے اور پچانوے ہجری کو مدینہ المنورہ میں فوت ہوئے ہیں ان کی عمر جناب ترہتر برس ہوئی ہے حضرت اور پانچویں حضرت ابو اوررار رضی اللہ تعالی انہو ہیں اور اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ آگے پھر وہ حدیث جو ہے اسی سے ملتی جلتی آتی ہے ہاں جی تو وہ حدیث جو ہے وہ ہے باب الدین و یسرون ہیں جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے دین آسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالی کو محبوب ترین دین دین ابراہیمی ہے کیونکہ حضور علیہ صلاحت نے فرمایا کیونکہ اس باب کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو لائے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو محبوب ترین دین دین, دین ابراہیمی ہے اور اس حدیث کا ترجمہ ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر کہ دین آسان ہے دین آسان ہے جو کچھ دین میں سختی کرے گا یہ اس پر ضرور غالب آ جائے گا تم میانہ روی اختیار کرو اور عبادت میں قریب رہو اور خوش رہو صبح و شام رات کے کچھ حساب میں عبادت سے استعانت کرو یہ جو ہے حضور علیہ اللہ سلام کا ارشاد گرامی جو ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے کے تحت جو ہے نا وہ لائے ہیں تو حضور علیہ السلاۃ وسلام کا ارشاد جنابی احب الدین السمح احب الدین کلام اضافی مبتدا ہے اور حنیب اس کی خبر ہے حنیب کا معنی باطل سے حق کی طرف مائل ہونے کے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حنیف اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے باطل سے حق کی طرف جو ہے میل پرمایا اور ملت حنیفا سے ملت ابراہیمی مراد ہے کیونکہ اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہے اور آیت کریمہ موجود ہے ملتا ابراہیم حنیفا یہ چودوے پارے کے آخری رکو میں ان ابراہیم کا نا قونی طلّہ ہنی پا ولم نشہ کرلیہ انومی پی تباہ داہ مستقیم اس میں یہ موجود ہے اور ملت اور سمہا یعنی وہ دین جس میں حرج نہ ہو جس کے احکام پر چلنا آسان انسان کو انسان کے اختیار میں ہو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں احب و محبوب ہے اور اگر لام جنسی مانا جائے تو تقریر عبارت یہ ہوگی احب ادیان احب ادیان احب العدیان احب العدیان ادیا سے شرائ ماضیہ جتنے دن پہلے گزر چکے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مراد ہیں تو احب الدین کے معنی یہ ہوں گے کہ گزشتہ شریعتوں میں ان کے تبدیلی اور تنسیخ سے قبل دین اسلام ہی اللہ کو پسند, پسند ہے اگر الام عہدی ہے عہدی لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے اللہ کو تمام خصال دین دین اسلام محبوب ہیں یعنی دین اسلام کے تمام کام اللہ کو پسند ہیں اگر ان میں وہ کام تو بہت پسند ہیں جو آسان ہیں واضح ہو کہ قرآن کریم نے یہودیت اور نسرانیت جو ہے اس کے مقابلے اس کو جو ہے ان کے مقابلے میں دین حنیف کو آیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد برماتا ہے قالو کون ہن اون سارا تہ تدو ال بل ملتا ابراہیم حنیف وہ مکانہ مین المشرقین انہوں نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے تم کہو نہیں بلکہ ملت ابراہیم ابراہیم حنیفا کو اختیار کرو تو ہدایت پا پاؤ گے یہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے یہودوں و کے مقابلے میں اور قرآن نے محرم عیسائیت اور نصرانیت کی مذمت کی ہے اور اس موقع پر شبہ پیدا ہوتا ہے ترائت کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں انجید کے ماننے والے نصرانی کتاب کہلاتے ہیں یہ دونوں کتابیں آسمانی ہیں اور وہ یہ تو پھر قرآن نے یہودیت اور نصرانیت کی مذمت کیوں کی ہے اور اس کے مقابلے میں دین حنیف اسلام کو قبول کرنے کی تائید کیوں فرمائی ہے اس کے لیے واضح ہو کہ موسا علیہ السلام کے پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے وہ اس کا نام تو ہے اور ہم لوگ جو ہے اس کتاب کو جو کتاب نازل ہوئی تھی جناب محسا علیہ السلام پر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ کتاب آج دنیا میں موجود نہیں ہے اور وہ اسی زمانے میں محرب تحریف کر دی گئی تھی اگر نہیں تو آج کی بائبل دیکھ لیں میرے پاس بھی موجود ہے آپ لوگ ویب سائٹوں پر بھی چیک کر سکتے کہتے اور یہ کتاب موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو اس میں موسا علیہ السلام کے وفات کے تمام حالات جو ہیں وہ درج ہیں تو کیا کس طرح وہ درج ہو گئے موسا علیہ السلام کے وفات کے تمام واقعات اس طرح موسا علیہ السلام کی وفات ہوئی ایسی ایسے جناب پورا واقعات پورے حالات درج ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بعد میں کسی نے یہ واقعات اس میں شامل کر دیے ہیں حالانکہ اس میں تبدیلی کرنے والے اور آج کے یہ زمانے کے یہودیوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ان یہ تبدیلی کرنے والا کون ہے اور اسی طرح تو جو تھی وہ محفوظ نہیں تھی حتیٰ کہ جس وقت علیہ السلام تشریف لائے ہیں سوائے ازیر علیہ السلام کے کوئی ترات کا پڑھنے والا نہیں تھا اور جب آپ سو سال کے لیے سو گے تو اس زمانے میں بھی کوئی پڑھنے والا نہیں تھا اور یہ غیر محفوظ کتاب ہے اسی زمانے میں یہ غیر محفوظ ہو گئی تھی اسی طرح انجیل جو ہے وہ عیسی علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے یہ ان کو بھی نہیں معلوم تم پڑا کہ انجیل جو اصلی ہے وہ کون سی ہے اور کس حواری کی ہے آج کے زمانے میں جو انجیلیں پائی جاتی ہیں وہ کسی بھی ہواری کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ ایک سامل نام کا آدمی تھا جو بعد میں پولوس کے نام سے مشہور ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن تھا اور اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں اس جانی دشمن نے جیسا کہ اسلام میں ابن سبا یہودی داخل ہوا تھا اور اسی طرح وہ بھی دین مسیح میں داخل ہو کر اس نے عیسی علیہ السلام کی پوری تعلیمات کو ختم کر دیا جیسا کہ ابن سبا یہودی نے اسلام میں داخل ہو کر ایک نیا فرقہ پیدا کر دیا جو آج تک اسلام میں ایک کالی بیڑ کی طرح دیکھا جاتا ہے اور وہ کالی بیڑ کی اثیت سے موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے جب انہوں نے دین حنیف کے مقابلے میں اپنا دین پیش کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کالو کودن اور نسوارا تہ تدو کل بل مل کل بل ملتا مل ابراہیم حنیف انہوں نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے تم کہو نہیں بل ملت ابراہیم حنیف بلکہ ملت ابراہیم یعنی دین حنیف کو اختیار کرو تو ہدایت پاؤ گے تو گرامی قدر یہ چیزیں تريت اور انجیل جو ہے وہ تحريب شدہ ہے اور قرآن نے اسے بیان فرمایا ہے کہ یہ تحریب شدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک تريت اور انجیل میں کثرت سے موجود تھا اور آپ کی تشریف آوری آپ کی نبوت و رسالت کا ذکر تھا یہ ہدایت بھی ميں موجود جب وہ آخری رسول تشریف لے آئے تو اس پر ایمان لے آنا ان کی شریعت کو قبول کر لینا لیکن یہودارا نے یہود و نسارہ نے اس بات کا اس بات کو جناب ختم کر دیا اور ان سب پیشن گوئیوں کو اپنی کتابوں سے خارج کر دیا بلکہ ان کتابوں میں مستور احکام جو تھے وہ بھی ان کو بھی بدل دیا اب یہ لوگ نیر ترات محرف اور انجیل محرف کے متبع رہ گئے ہیں قرآن نے ایسے محرف دین جو ہے اس کی مذمت فرمائی ہے اور اس حقیقت کا اعلان بھی کیا ہے کہ تمام انبیاء اس دین حنیف اسلام کے پیروکار تھے تو اس آدیش کے, کے پانچ راوی ہیں پہلا راوی عبد السلام بن متر بن حسان جو ہے بصری ہے اور ان کی کنیت ابو ابوالمظفر ہے یہ دو سو چوبیس ہجری میں پود ہوئے ہیں اور دوسرا جو ہے عمر بن علی بن عطا ہے یہ بھی بصری ہے ان کی کنیت جو ہے ابو حفظ ہے تیسرے ابن سعد نے یہ جو ان کو ابن سعد نے سکہ کہا ہے وہ حدیث میں تجلیس کرتے تھے امام بخاری نے کہا ان کے بیٹے آسم نے کہا ہے وہ ایک سو نبے ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور تیسرا مان بن محمد بن مان جو ہے حجازی ہیں ابن حبان نے ان کو سکات میں ذکر کیا ہے اور چوتھے جو ہیں سعید بن ابی سعید ہیں ان کے والد کا نام کیسان جو ہے مقبری ہے مدنی ہے اور ابو ذرا نے انہیں سکہ کہا ہے اور ابن سعد نے کہا ہے وہ سکہ کثیر العزیز ہیں لیکن بہت بوڑھے ہو گئے تھے وفات سے چار سال پہلے ان کا حافظہ جو ہے وہ خلط ملط ہو گیا تھا اور بیروت میں درس حدیث دیتے رہے ہیں ایک سو پچیس ہجری میں وہ پود ہوئے ہیں اور پانچویں رابی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں اور جن کا پہلے تذکرہ جو ہے وہ میں ارض کر چکا ہوں اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے آج مختصر سا درس ہے اور انشاء اللہ نزید آج کرات کی کلاس بھی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے تھوڑا کہیں جانا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کل کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ ہی تعالی تو موجن بھائی موجود ہیں رومے کی یا نہیں ہیں تو موجن موجود ہیں ہاں جی تو موجن بھائی ایک, ایک ضروری بات آپ سے کرنی ہے کہ جو آدمی اسلام پر ٹیک کرے گا اس کو جواب نہیں دیا جائے گا اس کا دفاع نہیں کیا جائے گا کیونکہ دفاع کرنے میں کبھی کبھی جو ہے آدمی جو ہے اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے بلکہ ہمارا طریقہ کیا ہے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پر ٹیک کریں گے ٹھیک ہے نا اس پر ٹیک کریں گے وہ آدمی دفاع کرے ہم ٹیک کریں گے اور اسلام پر ٹیک کرنے والے پر ہم دل و جان سے ٹیک کریں گے تاکہ وہ بجائے اس کے کہ اسلام پر تنقید کرے خود ایک تنقید کا نشانہ بن جائے جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا اور آخر میں یہ بات آپ اصول یاد رکھیں نا اگر آپ دفاع کرتے رہیں گے وہ ٹائپ کرتے رہیں گے آپ دفاع کرتے رہیں گے دفاع کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کا وقت پورے کا پورا دفاع میں ختم ہو جائے گا اب وہ ٹیک کرتا رہے گا لوگ سمجھیں گے کہ اس نے بہت کبھی جو ہے ٹیک کیا ہے تو تموجن بھائی یا دوسرے بھائی جو ہیں صحیح مانو میں دفاع بھی نہیں کر سکے تو اس کا اس پینترے کو بدل کر آپ جو ہے ٹیک کریں گے وہ دفاع کرے گا اور آپ ٹیک پر ٹیک کرتے اور اسی طرح وہ اپنے حواس کھو بیٹھے گا آپ کی جب جارحانہ اور شدت کے ساتھ جو ہے آپ کی آپ کے ٹیک کو دیکھے گا تو وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے گا کیونکہ اس وقت ہماری رشتہ داری نہیں اس سے اور نہ ہی ہم نے اس سے رشتے داری کرنی ہے جو اسلام پر تنقید کرنے والا ہے ہمارا بائی نہیں ہو سکتا ہمارا رشتے دار نہیں ہو سکتا ہمارا کوئی عزیز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہم اسے اپنا عزیز بنانا چاہتے ہیں نہ بنائیں گے نہ بالکل ہمارا بھائی نہیں اس سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہم اسے تو شیطان لین سے بھی بدتر سمجھتے ہیں اور جیسے شیطان لین سے بچتے ہیں ایسے اس سے بھی بچیں گے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہم بھرپور طور پر اس پر جو ہے حملہ کریں گے تاکہ وہ ہمارے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے نے بہت سی کے دوسرے کا روم تھا میں نے بہت نرمی اختیار کی ہے ورنہ جب اس نے کہا تھا کہ ہماری بیٹیاں بھی موجود ہاں لیکن شرم آتی ہے جب اس نے کہا جی میرے بچے اب پڑھے لکھے ہیں باشعور ہیں اور وہ یہ سب ایسی باتوں کو نہیں مانتے یہ اسلام یہ مذہب یہ یہ ایسا تو میں نے آخری میرا یہ ہربا تھا میں نے اس کو یہ پوچھنا تھا اب ایک آخری بات یہ بھی بتلا دے کیا کہیں اس نے کتی اور کتیا کو دیکھ کر کتوں کو دیکھ کر کہیں آپ پر سوال نہ کر دے ابا تو آزاد تو خیال ہے مذہبوں سے آزاد ہے اور اس کتی کے پیچھے تو بیس پچیس کتے لگے ہوئے ہیں تو ماں کے پیچھے تو کیوں نہیں لائن میں لگا ہوا ہم تو آزاد خیال ہیں یہ میں نے ابھی چونکہ شرم و حیا جو مانے تھی ورنہ اس وقت میرے پاس شرم نہیں تھی اس لیے نہیں تھی کہ وہ اسلام پر ٹیک کر رہا تھا تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ ایسے لوگوں کو لاجواب کر دیا جائے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میں بس دو تین منٹ روم میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے بعد چلا جاؤں گا پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و <laughs> اللہ وبرکاتہ تو وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے بالکل جی اصل میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رجی اللہ تعالیٰ ہے یہ کبھی کبھی اکثر اڑتا ہے تو اس کا میں نے اس دوسرے طریقے سے جواب دیا حدیث سے تو میں آیا نہیں تھا اصل میں میں نے ان سے ایک سوال کیا ہوا ہے کہ جتنی بیٹھے ساتھ ہیں میرا سب سے ہمیشہ ہی سوال ہے ابھی تک انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا میں نے کہا تم لوگ مذہب کو نہیں مانتے یہ ماں بہن کا کانسیپٹ آپ کے یہاں کہاں سے آ گیا آپ مذاہب کو نہیں مانتے آپ میں سے جب کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ شادی کر کرے گا اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا تب ہم کہیں گے جناب نہیں نہیں کہہ ہم نے سوسائٹی سے سیکھا ہے اس بات کا جواب کسی اٹھی سے ابھی تک مجھے نہیں دیا ہمیشہ جی سر میں نے وہادیوں سے ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں استنجا کہ گرمی اور سردی میں استنجا کس طرح ہوتا ہے انہوں نے اسے مجھے جواب دیا کہ جی فیضان سنت میں میرے دعوت اسلامی نے لکھا ہوا ہے میں نے کہا تو حنفیوں کا فکہ ہے جی آپ کے فکے وادیوں میں کیا لکھا ہوا ہے جی اس کا جواب تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہونا یہ دہریوں کے پاس یہ جواب ہے اور شاید اشدا پر رات کو بڑا غصہ چڑھا ہے میں نے رات کو جب ہندوؤں کی کلاس دی تو فرار کو ہندوؤں پہ غصہ آ گیا ان کو کا نے نہیں تو اصل میں یہ اینٹی اسلام سب کا ہے اتحس نہیں ہے ایتحس ایسے نہیں ہوتے اتحس سب کی کلاس لے مطلب وہ تو ایشو سے بات کرتے ہیں یا سوچ پہ بات کرتے ہیں یہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں جبکہ ہندوت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے تو جی, ہندو میں ایسا ہے ہندو میں ویسا ہے یہ انٹی اسلام گروپ ہے انہوں نے مختلف لبادے اوڑے ہوئے ہیں اور اسی میں یہاں یہاں پر بک بک کرتے رہتے ہیں ویسے حضرت عائشہ سے سیکرض اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہے آ, میرے پاس جو شرح مسلم شریف ہیں <coughs> وہ کہتے ہیں کہ سابا میں اب نے سیر نے لکھا ہوئے کہہ رہا وہ اپنی بڑی بہن سے دس سال چھوٹی تھی تو جب وہ بڑی بہن کی جا رہی تھی ہجرت کے وقت ان کی عمر ستائیس سال تھی اس طرح ان کی عمر سترہ سال بنتی ہے لیکن یہ ساری باتیں تاریخی اور تاریخ کے مقابلے میں حدیث کو مطلب اہمیت دی جائے گی تو ہم اسی نو سال والے کو لیں گے تو میں نے جب وہ وہاں پہ جواب دیا کہ ہر جگہ کی انوائرمنٹ دیکھ کے ہی یہ بات ہوتی ہے کہ بعض جگہ کے جسمانی ساخت اس ہوتی ہے آب ہوا اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بلوکت جو ہوتی ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے باہر جگہ جس طرح کسائی کا بچہ ہوتے ہے وہ جلدی بالک ہو جاتے بہ نسبت ایک عام آدمی کے اسی طرح گرم علاقوں کے لوگ اور سرد علاقوں کے لوگوں میں بھی فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا جواب ہے تو حضرت وہ بتائیے کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ اکثر لوگ اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کچھ جواب ہے تو وہ مجھے چاہیے مطلب میرے جانے کے یہی جواب ہے میرے پاس اس کے اور کوئی جواب نہیں تھا میں عمران بھائی کو ای پی ایم کر رہا تھا لیکن وہ بھی نہیں آ رہے تھے تو اگر آپ کے بارے سے کوئی تیسرا جواب ہے تو دے دے حضرت کیونکہ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں السلام علیکم اپنی معلومات کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح میں نے وہ تمام حدیثیں نکالی ہوئی تھی اور ابھی بھی میں انشاءاللہ آپ کو وہ تمام کے تمام جو ہے حوالہ جات جو ہیں وہ میں انشاءاللہ وہ میرے ذمہ ہیں دینے جی اور یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں یہ شیعہ کا اعتراض تھا یہ شیعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کا نکاح جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں سید نا کل سے تو وہ ایسی چیز اٹھا کر لے آتے ہیں جی تو حقیقتاً جو ہے وہ شیعہ کا اعتراض ہے جی میں ایک منٹ کی میرے پاس اس پر پوری تفصیل سے بحث موجود ہے پوری تفصیل کے ساتھ تو میں نے کہیں جانا بھی تھا آج میں ایک منٹ مائک چھوڑ رہا ہوں جی السلام علیکم حضرت اگر نیٹ پہ نر کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بک ہو جس میں یہ منسوخ الکلام جیسی آیتیں جو, جو رجم والی آیت ہو گئی جو کلامن منسوخ ہے حکمن موجود ہے کوئی نیٹ اس قسم کی کوئی بک ہے کیونکہ میرے پاس جو نسخ کی بحث ہے شہیدی صاحب نے جو شرمت میں کی ہے تو اس میں اسی ہی یہ ایشو نہیں ہے یہ جو کلامن منسوخ ہے حکمن موجود ہے انہوں نے کیا نصف کی چار قسمیں ہیں قرآن قرآن سے قرآن حدیث سے حدیث حدیث سے حدیث, سے حدیث قرآن سے لیکن اس طرف وہ نہیں آئے انہوں نے وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں جو منسوخ ہیں اس کا ذکر کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن منسوخ ہے کلام کی طرف وہ نہیں ہے اگر نیٹ پہ اس قسم کی کوئی بک ہو اور یہ جو ایشوز ہیں اور تو اس کا کچھ وہ فائل وہ فائل جو تھی اس کا بھی اگر کبھی کچھ کر دیں آپ نظر پروگرام پو میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر دوں جب کل جب آپ جانا ہے آج کل ان جب آپ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تاج حضرت السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک خوش خبری آپ کو سناتا ہوں کہ بزم رضا کے نام سے ویب سائٹ بن رہی ہے اس پر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس پر آپ دیکھیں گے کہ میں کتابوں کے امبار لگا دوں گا یہ تمام موضوع پر اردو میں انشاءاللہ اللہ بہت جلد لے کے آؤں گا دن رات اس پر محنت کروں گا دن رات آپ مجھے بوڑا نہ سمجھے میں انشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے اے میرا ایک ایک لمحہ جڑا جو ہے وہ حاضر ہے ہاں جی میں انشاءاللہ دن رات کام کر کے یہ چیزیں لاؤں گا میرے پاس مواد موجود ہے میرے پاس موجود ہے لیکن میں نے نیٹ پر اتنی کتابیں جو ہے نا میں نہیں دیکھتا میری کیونکہ آنکھوں کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے اب تو, تو انشاءاللہ یہ بہت جلد بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں کتابیں جو ہیں نا میں لے آیا ہوں ہاں جی سینکڑوں کتابیں لے آؤں گا ان جس جس موضوع پر آپ کو جو جو موضوع چاہیے گا آج بتلائیں کل وہاں موجود ہوگا اتنی تیزی سے کام کروں گا انشاءاللہ شاء جی اور لڑکے لگے ہوئے ہیں کام کرنے میں نے اپنے بیٹے سے بات کی ہے وہ کوشش کر کے بنا رہا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ لوگوں کی خدمت میں وہ پیش ہوگی جزاک خیر جی. ابھی تو میں نے جانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے تو یہ میرے پاس مواد ہے بہت ہے اس موضوع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں کئی گھنٹے مناظرہ کر سکتا ہوں اس موضوع پر کئی گھنٹے کر سکتا ہوں لیکن ایسی جگہوں پر کبھی دلیل نہ دیں ایسی جگہوں پر آپ کبھی دلیل نہ دیں میری یہ بات جو ہے کبھی اس کو رد نہ کریں کہ جب یہ لوگ جو ہیں اعتراض کریں تو آپ حدیث کا جواب حدیث سے دیں گے وہ کہیں گے کہ ہم تو آزاد لوگ ہیں ہمیں کیا اس حدیث سے ہیں جی اور قرآن کا قرآن پیش کریں گے تو وہ انکار کر دیں گے اس لیے وہاں قرآن کی بھی نہیں حدیث کی بھی نہیں اقوال امت کی بھی نہیں صلاح کے اقبال کی بھی نہیں وہاں ڈنڈے کی ضرورت ہے ہاں جی جب ان کو تب معلوم ہو جب ان کے سر میں پڑھ چکا ہو نہیں؟ وہ سوائے چیخنے چلانے کے اور کوئی کام نہ کر سکے وہاں کوئی کوئی لحاظ نہیں وہاں سکت تو یہ آپ جو ہیں ان لوگوں کے لیے اور جو منکر خدا ہیں اور منکر رسول ہیں اور آج میں نے یقین کر لیجیے گا علم الکلام پر شبلی نمانی کی کتاب میں نے آدھی کتاب پڑھ دی آج دن میں پورا دن میں کہیں جہاں بیٹھا ہوا ہوں میرا خیال ہے ایک دفعہ چائے بنانے کے لیے اٹھا ہوں یا نمازوں کے لیے اٹھتا رہا ہوں ہاں جی علم الکلام شیبلی نمانی کی تو میں نے آب یہ کتاب آج پڑھ دی ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہ میرے ہاتھ میں ہے تو یہ کتابیں تو میرے پاس ہم باہر لگے ہوئے ہیں لیکن کیا کروں میں آپ کو دے نہیں سکتا نا آپ میرے قریب ہوں تو میں کہوں جناب پنڈ بن کے لے جاؤ جزاک اللہ خیر جی السلام علیکم